امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہ البلاغہ کے باب المختار میں حکم امیر المومنین علیہ السلام حضرت علی فتنہ و فساد سے علیحدگی کے بارے میں شاط فرماتے ہیں فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے دو سال ختم کیے ہوں کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے تھنوں سے دودھ دھویا جا سکتا ہے